السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمدللہ والسلام للہ وقفا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اور ان میں سے کچھ ام ان پڑھ ہیں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 کہ ومن اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں امی یونہ ان پڑھ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں لا یا علمون الکتابہ نہیں وہ جانتے کتاب کو اللہ سوائے امانیہ آرزوئیں کے صرف چند آرزوئیں ہیں ان کے دلوں میں و انہم اور نہیں ہے وہ اللہ یا ضنون مگر گمان کرتے یقین بھی نہیں ہے قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے صرف ان کا اپنا ہی گمان ہے کہ صرف جنت میں یہود دی جائیں گے فویلن چنانچہ ہلاکت ہے للدینہ ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں الکیتابہ کتاب کو بی ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ سم یقولہ پھر وہ کہتے ہیں ہاد یہ من و ان اللہ, اللہ کی طرف سے ہے کیوں کیوں یہ بات کہتے ہیں لیشترو تاکہ وہ لیں بہی اس کے بدلے سمنا قلیلا تھوڑا سا مال تھوڑی سی قیمت فویل پھر ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس وجہ سے جو کتابت لکھا ان کے ہاتھوں نے وویلن اور ہلاکت ہے ان کے لیے بھی مما اس وجہ سے کہ جو وہ کماتے ہیں صدق اللہ العظیم